بان براہدہ براہدہ ابن حسب رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوسری او صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی فوج پر کسی کو امیر مقرر کرتے ادا امرا امیر علا جیش اوسریت بڑی فوج یا چھوٹی فوج پر کسی کو جب آپ امیر مقرر کرتے اور کہتے کہ کی جنگ کے لیے فلا جگہ یا فلاں علاقے کی طرف جانا ہے تمہیں او بے تقولہ اللہ, اللہ سے ڈرنے کی وسیعت ان کو کرتے اللہ سے ڈرنے کی ومن ما ہوں من المسلمین خیرن اور ان کے ساتھ ان کے ماتحت جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی وصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور پھر فرماتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عزو بسم اللہ اللہ کا نام لے کر کے تم جہاد کرو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں اللہ کا نام لے کر کے اللہ کی راہ میں اور جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عالم ومن بی سبھی اللہ, اللہ ہی جاننے والا ہے کہ کون اللہ کے کی راہ میں ہے بہت بار کچھ ایسا بھی ہوتا ہے ایسے واقعات بھی صاحب کرام کے زمانے میں بھی ہوئے کہ ایک آدمی آئے مدینے سے نکل کر کے اور وہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے یہ ہوتی تھے ایمان نہیں لائے تھے تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ اچانک آ کر کے اور جنگ میں شریک ہوئے زیادہ سے زیادہ انہوں نے لوگوں کو کفار کو قتل کیا اور جدھر جاتے ان کا سفایا کر دیتے صحابہ کرام کو بہت تعجبہ کیا آخر انہوں نے کیوں ایسا کیا کیسے کیا اس کے بعد وہ شہید بھی ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ان کے بارے میں پوچھا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار کیا کیونکہ پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کوئی بات شرعی نہیں بتا کہتے تھے جب تک اللہ کی طرف سے وہی نہ آ جائے وہی آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے آخر وقت میں ایمان ان کے دل میں داخل ہوا آ کر کے انہوں نے جہاد کی اور جنت میں داخل ہوئے والم یس جو دلّہ حصہ اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی کرنے کی ان کو موقع نہیں ملا اور جنت میں داخل ہو گئے یہ ہے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر آدمی ایمان لے آتا ہے اور اس کو زیادہ سے زیادہ اعمال کا موقع نہیں بھی ملتا ہے تو ایمان موقع نہیں ملتا ہے موقع ملا اور اس نے کوتای کی تو یقیناً اللہ کی طرف سے اس کو گرفت ہوگی لیکن اگر موقع نہیں ملا تو اس کے تمام اعمال زندگی بھر کے اگر زندہ ہوتا اور عمل کرتا تو اس کے برابر ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرنے کا سبب اس کو بنا دیتا ہے اسی طرح ایک ساتھ ایک یہودی تھا وہ بھی مومن نہیں تھا آ کر کے انہوں غزوئے احد میں انہوں, اس نے شرکت کی اور لوگوں کو بہت کچھ مارا بہت کفار کو کفار پرائز کے بہت سے لوگوں کو مارا لوگوں نے بہت ہی تعجب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے اس سجاعت اور اس کی جمع مردی اور اس کی ہمت کا ذکر کر کے تعریف کر رہے تھے یار رسول نے فرمایا کہ وہ جہنم میں ہے پوچھنے پر پتا چلا اور زخموں سے نڈال ہو کر کے جب گرا تو لوگوں نے پوچھا کی تم کو تو ہم جانتے تھے کہ تم ایمان نہیں لائے تھے لیکن مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شریک کیوں ہوئے مسلمانوں کی طرف سے جنگ میں شریک کیوں ہوئے تو صرف ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا کہا کیا کہا کہا کہ ان نہیں کرے تو آئیں یدھ خلال المدینہ مدینہ شہر میں جس میں ہم رہتے ہیں دوسرے لوگ آ کر کے زبردستی گھلتا ہے مجھے یہ اچھا نہیں لگا اس وجہ سے میں نے جنگ کیا دیکھئے. تو پیار جنگ جو ہے کس نیت سے کیا اس نیت سے کی وطن کی صرف وطن کے نام سے صرف وطن کی حفاظت کے لیے دین اور ایمان سے بے تعلق وطن کی حفاظت کے لیے وہ جنگ کیا آخر مرا اور وہ جہنم رسید خیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے رسول کو حکم دیا اور آپ نے وہی کے ذریعے سے اس قسم کی خبریں دی اس وجہ سے جہاد فی سبیر اللہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے پوچھا الرجل القات المغنم اللہ کے رسول آدمی کبھی غنیمت کی نیت سے جنگ میں غنیمت حاصل کرنے کی نیت سے اور کبھی شہرت کے لیے کہ لوگ اس کو کہیں کہ بہت بڑا بہادر ہے جنگ کرتا ہے فمن ف ورجل القات الفی صبی اللہ آدمی اللہ کے علا کلیمت اللہ کے لیے جنگ کرتا ہے فمن فی صبی اللہ اس میں سے کون سبیل اللہ میں ہے تربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من قاتل جس نے جہاد کیا لے تک کلیمت اللہ ہی تاکہ اللہ کی کا، کا کلمہ اور اللہ کا دین بلند ہو اس نیت سے کوئی اگر قتال اور جہاد کر رہا ہے تو افی سبیل اللہ تو اللہ کے راستے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزو بسم اللہ بھی سبیل اللہ کیونکہ بہت سے لوگ صرف غنیمت کے لیے جہاد کرتے ہیں یہ کہ ان کو منصب مل جائے ایسا بھی کرتے ہیں آخر میں ظاہر بھی ہوتا ہے معاملہ جہاد میں شریک ہوتے ہیں جب معاملہ صاف ہوتا ہے تو صرف کرسی کے لیے لڑائیاں شروع کر دیتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا یہ جہاد جو تھا وہ اللہ کے لیے نہیں تھا اگر اللہ کے لیے ہوتا تو کسی کے ہاتھ میں کرسی دے کر کے اور تابع ہو کر کے خالد بنورید کی طرح اور وہ اسلام اور دین کو بلند کرتے لیکن آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی کتنے ملکوں, ملکوں میں ہزاروں اور لاکھوں کا خون بہا کر کے دشمنوں, دشمنوں سے آزادی لے کر کے پھر اس سے بڑھ کر کے خون آپس میں بہایا لوگوں نے صرف اس وجہ سے کہ ہمیں کرسی ملے اگر یہ اخلاص ہوتا پہلے جنگ میں یا اگر اخلاص تھا اور وہ باقی رہتا تو یقیناً وہ کسی نہ کسی کو چن کر کے اور اسلام کے لیے اتفاق اور اتحاد سے کام کرتے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ان کا بدلہ دے گا بہرحال اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرماتے تھے صحابہ کرام کی, کی نیتوں پر حملہ یا نیتوں پر شبہ نہیں کیا جا سکتا لیکن شیطان ہر ایک کے ساتھ ہے اس وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر امیر کو یہ تاکید فرماتے تھے حالانکہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی لیکن کہتے تھے بسم اللہ اللہ کا نام لے کر کے اللہ کا نام لے کر کے جو آدمی جہاد کرے گا تو ہر وقت اور ہر لہذا اللہ کی یہ کتاب اور پیارے رسول کی تعلیمات ہی کو سامنے رکھ کے جہاد کرے گا کسی پر ظلم نہیں کرے گا جہاد بھی سبھی اللہ کرے گا لیکن جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں رک جائے گا جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں بڑھے گا اور اس طاقت کے نشے میں یا غلبہ کے نشے میں کسی پر ظلم بھی نہیں کرے اغزو بسم اللہ فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے کاتل منقفرب باللہ جو اللہ سے کافر ہوا اللہ سے گردن اس نے پھیری اس سے کتال کرو جہاد کرو یہ ہے حکم مسلمانوں کو اس میں کوئی شک نہیں وہ افزو والا جہاد کرو لیکن غنیمت کا مال چرانا نہیں غلول یہ عام طور پر اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آدمی غنیمت حاصل کرنے کے لئے ہو سکتا ہے صرف جہاد میں شریک ہوا ہو اور اگر نیت اچھی بھی رہی ہو تو اپنی اس ج... اپنے جہاد کے اس اجر کو غنیمت کا مال چرا کر کے ضائع نہ کرے لاتغلو غلول کہتے ہیں غنیمت کے مال کو لینا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ میںغل یا طبیما غلقی عمل جو شخص چرائے گا غنیمت کا کوئی مال تو قیامت کے دن اپنے گردن پہ اٹھا کے لائے گا مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ اگر کوئی بکری چورایا ہے تو قیامت کے دن اپنے سر پہ اٹھا کر کے لائے گا ولحو یارن اور وہ میمیاتی آواز دیتی ہوئی رہے گی تاکہ لوگ اس کو الارو رؤوس الخلائق اس کی بے عزتی اور اس کی فضیحت ہو اسی طرح کا کوئی شخص گرائے چورایا ہے فلح و وہ اپنے گردن پہ لاد کر کے آئے گا دیکھیے یہ بھی ایک عذاب کی ایک شکل ہے کہ اس کو مکلف کیا جائے گا کہ گردن پہ لے کے آئے خود اسی طرح یہاں تک کہ اونٹ بھی اگر چرایا ہے تو گردن پہ لے کر کے آئے گا اور وہ آواز کرتا ہوگا یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ گزو اللہ تبلو کتنا مبارک کام کیا ہے لیکن دیکھیے مبارک کام کو غلط کر کے مسئلہ وہی ہوا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم امیہ من رفتار حضرت انشاء الرہ جس نے ذرہ برابر کوئی نیکی کی ہے وہ بھی دکھایا جائے گا اسی طرح اگر کوئی برائی کی ہے تو وہ بھی سامنے اس کے آئے گی وہ لا تقدرو دشمن کو عہد و پیمان دے کر کے پھر خیانت نہیں کرنا بے وفائی نہیں کرنا ان کے ساتھ عہد دے دیا ہے ان کو پناہ دے دی ہے تو ان کو پناہ دینے کے بعد پھر ان کو ختم نہیں کرنا وہ لا اور دشمن کو اگر قتل کر بھی ڈالو تو ان کی شکل مت بگاڑو مسئلہ نہ کرو ان کے ہاتھ پیر نہ کان نہ کاٹو یہ منع ہے شریعت میں کیونکہ آخر وہ مر گیا ہے اس کو اب مرنے کے بعد جیسے کہتے ہیں کہ لا اب الرشہ دسل خباد مرنے کے بعد بکری کو آپ اس کے اس کا گوشت رہے ہیں اس کا چمڑا نکالیں تو اس کو کیا نقصان ہوگا نقصان اس کو کچھ نہیں ہوگا لیکن چونکہ بہرحال اللہ کے نزدیک یہ چیز پسند نہیں ہے اس وجہ سے یہ لگو کام ہو جاتا اس کو کوئی نقصان تو نہیں ہوگا ہاں البتہ اگر کسی نے مسلمانوں کے ساتھ ایسا کیا ہے تو اس کو جس نے کیا ہے پکڑنے کے بعد اس کو ایسا کیا جا سکتا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جب وہ گزو احد میں دوسری بار جب مسلمانوں کو شکست ہوئی تو اس میں حضرت حمزہ کو وحشی نے مارا اور اس کے بعد ہند کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ اگر حمزہ کو وحشی نے مار دیا اور وحشی جو ان کا غلام تھا ان کو آزاد کر دیں گی اور ان کا کلیجہ ضرور کھائیں گی ہوا ایسا پیٹ بھی چاک کیا اور کلیجہ بھی کھایا لیکن اس کے بعد چبانے کے بعد کہتے ہیں کہ اس کو نگل نہیں سکی اور پھینک دیا یہ سب روایات میں آتا ہے نبی یہ کریم صلح اور ہاتھ پیر سب ناک کاٹ لیے کان کاٹ لیے حضرت عائشہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نے جب حضرت حمزہ کو اسی طرح دیکھا تو رو پڑے آپ اور کہتے ہیں لولا ان سفی تھا جو پیارے رسول کی پھوپھی تھی حضرت حمزہ کی بہن اگر ان کو غم نہ ہوتا اور ان کو تکلیف نہ ہوتی تو میں ان کو اسی طرح چھوڑ دیتا تاکہ چیل اور کوے کھا لیتے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اور کوئے کے پیٹوں میں سے نکال کر کے ان کو اللہ تعالی جنت میں داخل کرتا اس کے بعد پیارے رسول نے قسم کھا لی دیکھیے یہ بھی ایک چیز ہے کوئی بھی بڑے سے بڑا آدمی ہو اگر اللہ تعالی کی مرضی کے خلاف کر رہا ہے تو اللہ تعالی کی تنبیہ اس کے سامنے آئے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی وہ اللہ خدا کی قسم آپ کے بدلے ستر آدمیوں کو میں موقع پا کر کے ان کے, ان کے ناک اور کان کاٹیں گے یہ پیار رسول نے قسم کھا لی تھی اس کے بعد آیت نازل ہوئی وہ مسلما تم بھی وہ لاتے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ سزا دینی ہے تو اسی طرح سزا دو جتنی سزا یا جتنی تکلیف تمہیں کسی نے دی ہے لیکن حد سے زیادہ نہ گزرو تو اگر مسلح کرنا جیسا کہ علماء نے کہا ہے تو صرف اسی حد تک جس حد تک مسلمانوں کے ساتھ یا کسی قاتل نے کیا ہے تو اسی حد تک اس کے ساتھ ایسا کیا جا سکتا اگر اس نے صرف جنگ میں وہ پسپا ہو کر کے گر گیا مر گیا تو اس صورت میں اس کا ہاتھ پیر کاٹنا یا ناک کان کاٹنا یہ غلط ہے ولا تو ولا تختلو ولیدن دیکھیے یہ اسلام میں آداب جنگ لا تختلو ولی چھوٹے بچے کو قتل نہ کرو ولید شامل ہے اس وقت تک کا بچہ جس جب تک وہ جنگ میں شریک ہونے کے لائق نہ ہو یا جنگ میں شریک نہ ہو عورت اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری حدیث میں کہ کسی عورت کو بھی قتل نہ کرو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنگ کے آخر میں دیکھا ایک عورت مقتول پڑی تھی تو آپ نے انکار کیا من قتل حاضی کس نے ان کو قتل کیا ہے ماں کان تھا تو قاتل یہ تو کسی سے جنگ نہیں کر رہی تھی کیوں قتل کیا گیا تو یہ ہے اسلام میں جنگ کی حالت میں بھی رحمت کے پہلو کو دامن سے نہیں چھوڑا گیا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر وہی عورت قتل کرنے جنگ کرنے لگے اور وہی بچہ اگر ہتھیار اٹھا لے تو پھر اس کو حق ہے کہ اس کو قتل کیا جائے اور اسی طرح دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ گے اور گرجوں میں کنائس وغیرہ میں تمہیں کچھ لوگ ایسے ملیں گے جو اللہ کے کا ذکر کرتے ہیں اور انہیں تمہا, تم سے جنگ کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کو ہرگے نہیں چھیڑنا یہ بھی روایت میں آیا حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی یہی تعلیم آپ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باد جنگ کے کرنے والوں کو دی ولا تخت ولیدن چھوٹے بچوں کو ختلا کرو وہی زالقی سادو کے بن المشرقین مشرقوں میں سے اپنے دشمن سے جب ملاقات ہو مقابلہ ہو فدر اللہ ثلاث سے ان کو تین چیزوں کی طرف بلاؤ پائی تخنما عجابوں کا تقبل بنو ان میں سے کوئی بھی قبول کر لے تو ان کو تم بھی مان لو اور ان کو پناہ دے دو وہ خوب اور ان سے اپنے ہاتھ کو روک لو جنگنا کرو سم بد وحمد اسلام پھر اسلام کی طرف سب سے پہلے بلاؤ سب سے پہلے یہ کہو کہ اسلم تسلم یوتک اللہ ہو اجرک مرتین اگر کتاب میں سے غیر رسول نے خط بھی بھیجا بڑے لوگوں کو ہر کو بھیجا کہ اسلم تسلم تسلم یوتک اللہ ہو اجرک مرتین اسلام لے آؤ اسلام لینے کے بعد تم سلامتی میں رہو گے اللہ تعالیٰ تمہیں ڈبل اجر دے گا کیونکہ ایک یہودی اور نصرانی اگر اپنے دین پر دین حق سمجھ کر کے جو بھی دین اس کو ملا اس کو دین سمجھ کر کے عمل کرتا رہا ہے پھر پیارے رسول پر ایمان لے آیا تو اس کو دو اجر ملے گا تو ان کو بلاؤ کہ ادمل اسلام اسلام کی طرف بلاؤ کا اگر اسلام لے آئے تو بہرحال یہی اصل مقصود ہے سمت حمل تح اللم دار دار المہاجرین اس کے بعد لوگوں کو بلاؤ کہ اپنے علاقوں سے اٹھ کر کے مہاجرین کے علاقے میں آ جائیں کیونکہ کیوں کی جب اسلام کمزور تھا اسلام کے افراد کم تھے مسلمانوں کے افراد کم تھے تو اس وقت مقصود تھا کہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد بڑھے اور زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کی قوت بڑھے تو اس وقت ہجرت فرض, فرض کر دی گئی تھی ہجرت مکہ سے پہلے ہر مسلمان پر کہیں کسی علاقے میں بھی مسلمان ہوتا تھا تو اس کے اوپر ہجرت فرض تھی ہجرت نہ کر کے وہ گناہ گار ہوتا اور پھر مسلمانوں نے مسلمان جنگ کر کے جو غنیمت وغیرہ حاصل کرتے ان میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا لیکن جب مکہ فتح ہو گیا تو پھر مکے سے ہجرت لا ہجرت بعد الفتح کا اعلان ہوا کہ مکے سے اب ہجرت کی ضرورت نہیں ہے قیامت تک کے لیے مکہ یہ اللہ تعالیٰ نے دارالاسلام بنا دیا ہے اس کے علاوہ دوسری حدیث میں الحجرت ماویتن علاجوں میں قیامت کیا پھر اس کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا تو جزیرہ عرب میں بھی جو جہاں بھی مسلمان ہوتا تھا اس کو وہیں پیارے رسول نے ان کو برقرار رکھا ہجرت منسوخ ہو گئی کیونکہ ہجرت اس وقت ضروری تھی جب وہاں ان کے دین ان, کو ان کو دین کی وجہ سے سزا دی جا رہی ہو یا دین پر عمل کرنے کا ان کو پورے طور پر موقع نہیں مل رہا ہو تو اس وقت ہجرت پر تھی اس کے بعد جب پورا جزیرہ عرب مسلمان ہو گیا یہ راجا انسر اللہ و ورا تنہا سید خرون فی الدین فوج درفوج جزیر عرب کے لوگ مسلمان ہو کر کے اسلام میں داخل ہو گئے ہجرت جزیر عرب سے ایک جگہ سے دوسری جگہ یا مدینہ آنا اس وقت ہجرت فرض نہیں رہی لیکن اس کے باوجود قیامت تک ہجرت باقی رہے گی جہاں کہیں بھی مسلمان کمزور ہوں ستائے جا رہے ہوں تو ان کو ایسی جگہ اس جگہ جا لینا ضروری ہے جہاں مسلمانوں کو امن ملے یا جہاں مسلمانوں کی کوئی حکومت ہو یہ ہونا چاہیے تاکہ مسلمان امن امان میں اللہ کی عبادت کریں اور ان کے وہاں جانے سے مسلمانوں کی کثرت ہو آج کل حقیقت میں مسلمانوں کی کمزوری کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں سے بھاگ کر کے ایک مورچا بنا سکیں یہ بھی ایک چیز ہے بار اللہ تعالی مسلمانوں کو توفیق دے گی ایک ہو سکیں آج آپ جانتے کہ ہیں کہیں بھی دنیا میں جہاں مسلمان کمزور ہیں بعض محلوں میں تو آپ جا کے دیکھیے کہ وہاں دو چار ہزار مسلمان ہندو ہیں اس میں دو ایک گھر میں دس بیس مسلمان ہیں اب آخر خدا نخواست کا کوئی غلط واقعہ ہو جائے تو اس میں ان کی خیر کیا رہے گی آتے ہیں لوگ اور گھروں کو جلا دیتے ہیں دروازے کو بند کر کے اگر کوئی بھاگ کے جان بچانا چاہتا ہے تو اس کو زبردستی دروازے اندر گھر میں ڈھکیل کر کے دروازہ بند کر کے پیٹرول چڑک کر کے اور جلا دیتے ہیں یہ واقعہ ہو رہا ہے اگر انہیں کو موقع ملتا کہیں ایسا کوئی ایسی جگہ بھاگ کر کے جا کر کے پناہ لے لیں ایک طاقت بنتی اور پھر جس قسم کے واقعات رات دن نہ ہو پاتے کہ آج دس مارے گئے کل پندرہ مارے گئے پچاس مارے گئے اس طرح کی چیزیں نہیں ہو پاتی یہ چیز ہے بہرحال ہجرت کا جو ایک شرحی مفہوم ہے اس کا یہ مقصد ہے کہ مسلمان امن و امان میں رکھ کر کے مسلمانوں کو دلیل کرنے یا اسلام کو دلیل کرنے کا سبب نہ پڑے وہی اٹھ کر کے اگر ایک جگہ بیٹھ جائیں کہیں کسی ایک محلے میں مسلمان ہوتے ہیں مضبوط تو وہاں ہمت نہیں ہوتی ہے کسی کی آپ دیکھیے کہیں بھی ہے انڈیا اور دوسری جگہوں میں جو محلے مضبوط ہیں مسلمانوں کے رات بھر وہاں جاگتے ہیں امن و امان رہتا ہے دوسری طرف خطرہ رہتا ہے دلی کے بعد علاقے ایسے ہیں جن کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یعنی رمضان میں مکے کی طرح وہاں چرا الحمدللہ رات بن جاگتے ہیں لوگ ترابی وغیرہ پڑھتے ہیں گھومتے پھرتے ایسے بھی علاقے ہیں جا کر کے دیکھ لیکن بعض علاقے ایسے ہیں بیچارے کہ وہ چند گھر ہزاروں گھروں کے درمیان ظاہر بات ہے ان کو ہر وقت خطرہ لگا رہتا ہے تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہجرت ایک شرعی بہت اہم چیز ہے اور ایک بہت بڑا شہر ہے اسلام کا اگر ہجرت کا موقع ملے تو مسلمانوں کو اکٹھا ہو کر کے اور اپنے کو مضبوط بنانا چاہیے لیکن مشکل یہ ہے کہ مہاجر زندگی پر مہاجر مسلمانوں کے بھی رہتا ہے یہ بھی ایک چیز سوچنے کی ہے یہ غلط عقیدہ اور غلط خیال ہے دشمنوں نے اس میں زیادہ سے زیادہ آگ لگانے اور زیادہ سے زیادہ اس کو ابھارنے کی کوشش کی ہے اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں مسلمان ملکوں میں بھی بہت سے مہاجر ہو کر کے مہاجر پچاس سال کے بعد بھی مہاجر ہی رہے یہ بھی ایک مسئلہ بڑا مشکل ہے وہی داخاثرتا ہے محمد المہاجرین وہ اخبر احمد فال <سؤال> فل مہاجرین ان کو بتا دو کہ اگر ہجرت کر کے آ جاؤ گے ہمارے پاس تو تمہیں سب کو کچھ سہولتیں ملیں گی جو عام مہاجرین کو مل رہی ہیں یعنی یہ کہ وہاں امن امان رہے گا تمہاری حفاظت رہے گی دوسری بات یہ ہے جیسا کہ حدیث میں کہ اگر مسلمان غنیمت لے کے آئے تو غنیمت میں بھی ان کا حصہ رہے گا وہ علی ہم مہاجرین فائن اب یہ تحول امینا اگر اپنے وطن سے یا اپنے علاقے سے اٹھ کر کے نکل کر کے مہاجرین کے سجا ملنے سے انکار کریں یہ کہیں کہ ہم ہجرت نہیں کریں گے بکبر ہم تو آپ ان کو بتا دیجیے ان کے کا آرابل مسلمین عام دیہات کے مسلمانوں کی طرح رہیں گے یہ جری علیم حکم اللہ تعالیٰ بھی اللہ تعالی کے حکم ان پر جاری ہوں گے یعنی یہ کہ نماز روزے وہ کرتے رہیں گے اور دوسرے احکام اگر چوری کی تو ہاتھ کاٹے جائیں گے غنا کیا تو رجم کیے جائیں گے ولا یقون الحمف الغنیمت ولفی شیف غنیمت اور فعی جو مسلمانوں کو ملیں گے غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو مسلمانوں سے باقاعدہ جنگ جو ہندو کافروں سے جنگ کر کے جو مال ملتا ہے وہ مال غنیمت سب میں مسلمانوں میں تقسیم ہونا ہے اور فعی ایسا مال جو بغیر جنگ کے مسلمانوں سے کافر ڈر کر کے چھوڑ کر کے بھاگ گیا ہو جس پر جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے فما جف تم عالے امن خیل نمار کام جہاں تمہیں گھوڑے دوڑانے اور اونٹ دوڑانے کی ضرورت نہ پڑی ہو دشمن ڈر کر کے چھوڑ کر کے بھاگ گیا ہو تو یہ پھے ہے یہ سب مسلمانوں میں تقسیم ہوتے رہتے ہیں اگر وہ اپنے علاقے کو چھوڑ کر کے مسلمانوں کی جگہ پر ہجت نہیں کر کے جا رہے ہیں تو ان کو اس غنیمت اور پھ میں کچھ بھی حصہ نہ ملے گا اللہ انجا ہمال مسلمین ہاں اگر مسلمانوں کے ساتھ جہاد کریں تو ان کا حصہ رہے گا فین ہم اگر اسلام کا انکار کریں وہ فس الحم الجزیا تو ان سے جزیہ مانگو جزیہ کیا ہوتا ہے جزیہ یہ لفظ جزا سے اور جزا کے معنی بدلا تو جزیہ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ الحالم دینار سال میں ہر مشرق سے جو مسلمانوں کے اندر مسلمانوں کے امن مسلمانوں کی زمین مسلمانوں کی سڑک پر رہا ہے مسلمانوں کے مرافق حیات سے مسلمانوں کی ضروری چیزوں سے استفادہ کر رہا ہے پانی پی رہا ہے کھواں استعمال کر رہا ہے سب کچھ ہے یعنی یہ گویا مسلمانوں سے کہ ملک میں رہ کر کے امن امان لے کر کے جس طرح کوئی اپنے گھر میں امن امان سر ہے اس امن امان کے بدلے یا ان آسانیوں کے بدلے ایک دینار سال میں کچھ بھی نہیں ہے الاک کل حال وہ بھی بارش عورت اور مرد پر بالغ مرد پر بعض کہانی عورت پر بھی ہوگا لیکن اکثر علماء کا کہنا ہے کہ صرف مردوں کو دینا ہے بالغ مردوں کو نہ چھوٹے بچوں کو دینا ہے اور نہ عورتوں کو دینا ہے صرف یہ نہیں کہ اسلام چاہتا ہے کہ لوگ جدیا دے کر کے اسلام پیسہ بٹو گے اگر پیسہ جمع کرنے کا مسئلہ ہوتا یا مال جمع کرنے کا مسئلہ ہوتا تو ایک ایک آدمی پر ہزاروں سال میں رکھا جاتا ایک مسلمان سال میں اس سے بیت المال کو دیتا ہے آخر اگر کوئی تاجر ہے اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ دیا ہے سال میں تو اسے ایک لاکھ میں اس کو کتنا دینا ہوگا ڈھائی اگر ڈھائی ہزار دینا ہے ایک فرد کو اور ایک کافر مسلمانوں کی کے ملک میں رہ کر کے صرف ایک دینار دے گا دیکھیے یہ نہیں مقصد ہے کہ اسلام مسلمان کافروں کے ذریعے سے اس راستے سے مسلمان پیسے جمع کرے بلکہ مقصد یہ ہے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آخر اسلام آیا ہے سب کو مسلمان بنانے کے لیے تو پھر ان کو جزیہ لے کر کے ایک دینا لے کر کے کیوں ان کو چھوڑ دیتا ہے آزادی دے دیتا ہے نہیں مقصد یہ نہیں ہے کہ ان سے پیسے جمع کیے جائے اور یہ بھی مقصد نہیں ہے کہ اسلام پر کسی کو مجبور کیا جائے لا اکراہ پسند اگر کوئی بردار ہے کوئی نہیں آنا چاہتا ہے رضا رقب سے تو جزیہ دے کر کے مسلمانوں کے ساتھ زندگی گزارے مسلمانوں کے حالات دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ رہ کر کے حالات نے یا تجربات تاریخ نے یہ بتایا کہ چند ہی دنوں میں ہر ایک مسلمان ہو جاتا تھا جزیہ سال بھر ان کو یا سال دو سال نہیں دینا پڑتا تھا ابھی جزیہ فرض ہوا مسلمان ہو جاتے تھے ایسا ہوتا تھا مقصد یہ کہ مسلمانوں کے سامنے زندگی گزاریں گے مسلمانوں کے ساتھ رہ کر کے اسلام کے اور مسلمانوں کے حالات دیکھ کر کے متاثر ہوں گے یہ ہے مقصد اور جزیا جو ہے گویا ایک ذلت کا کی نشانی رکھی گئی ہے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے جزیا لا کر کے ہاتھ سے دیں ذلت کو, کو اٹھاتے ہوئے ذلت برداشت کرتے ہوئے یہاں تک کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی بڑا کافر بڑا بڑے مرتبے کا کافر اپنے کسی نائب یا وکیل کو بھیج کر کے کہے کہ ہمارا جزیا لا کر کے ان کو جا کر کے مسلمانوں کے ذمہ دار کو دے دے تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا وہ خود لا کر کے دے حتی یون تل جا دن وہ ہم تاکہ اس کا سر مسلمانوں کے سامنے یا مسلمانوں کے ملک میں اونچا نہ اٹھنے پائے یہ مقصد ہے بہرحال جزیہ کا وہ ابو سوالات زیادہ ہیں کتنا بجا ہے فہین ہم ابو فصل و اجابو کا ان سے اپنے ہاتھ کو روک لو جزیا دینے کے لیے تیار ہو جائیں فین ہم تن کر کے کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ نہ ہم جزیہ دیں گے نہ مسلمان ہوں گے پسطین بلّا اللہ کا نام لے کر کے پھر ان کے خلاف جہاد کرو ان پر تلوار اٹھاؤ وہ قاتل ہوں وہی دا کسی علاقے کو گھیرنے گھیرا تم نے تو ارادو کا انتظار ہم اگر کسی قلعہ کو گھیر لیا اس میں پناہ لیے ہوئے ہیں اور محاصرہ کر لینے کے بعد بعد میں وہ کہنے لگے کہ نہیں ہمیں اللہ کا ذمہ اور اپنے نبی کا ذمہ دے کر کے جو کچھ تم فیصلہ کرو گے ہمیں اترنے دو یا نکلنے دو سامنے آنے دو پھل آتا ہے ذمت اللہ ہے ذمت نبی اللہ کی ذمہ داری اور پھر رضول کی ذمہ داری دے کر کے نہ ہم کو اترنے دو بلکہ یہ کہ ہم اپنی ذمہ داری دیتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہو سکتا ہے اللہ کی ذمہ داری دے کر کے پھر رسول کی ذمہ داری دے کر کے تم ان کو کہو اچھا ٹھیک ہے اپنے قلعے سے اترو بات چیت ہو ہو سکتا ہے مسلمانوں کا کوئی فرق غصے میں آ کر کے یا غلطی کر کے کسی کو قتل کر دے تو گویا تم نے اللہ کی ذمہ داری کی بے حرمتی کی ان کا ذمت کو ذمت اللہ اگر کوئی مسلمان کسی شخص نے مسلمان شخص نے یا کافر نے اس کے گھر پر اس کی جان پر اس کی عزت پر اس کے مال پر حملہ کیا تو اس کو کیا حق ہے اس کو حق ہے کہ اپنے سے دفاع کرے اپنے مال سے بھی دفاع کرے اور اس دفاع کرتے اس دفاع کے وقت وہ اگر مارا گیا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہید کا درجہ دیا من ردون دون ہی ہوا شہید من منف علادون انفصہ ہوا شہید من قتل دون الدون اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرتے ہوئے جو شہید ہو گیا جو مارا گیا وہ شہید ہوا یعنی اس کو شہید کا درجہ ملے گا ثواب ملے گا یہ نہیں کہ زندگی دنیاوی اعتبار سے بھی شہید کا درجہ یا شہید کے احکام جیسے کہ اس کو حسم نہیں دیا جائے گا اور اسی کپڑے میں اس کو دفن کیا جائے گی یہ احکام دنیاوی اس پر لاگو نہیں ہوگی لیکن درجہ اور اجر جو ہے وہ شہید کا ہوگا کوئی یہ کہے کہ ٹھیک ہے جان کو بچانے کے لیے آدمی جنگ کرے شہید ہو جائے لیکن مال ایک حقیر چیز ہے اور دنیا کے بارے میں یہ چیز مشہور ہے کہ اللہ کے یہاں اگر ایک مکھی کے پر کے برابر بھی یہ دنیا ہوتی تو کافر کوئی ایک گھونٹ پانی بھی نہ ملتا تو پھر اس دنیا کی خاطر اب مال کو بچانے کے لیے اپنی جان کیوں جوخم میں ڈالے یا جان کو کیوں گوائے نہیں وہ مال بچانا مقصد نہیں ہے بلکہ ایک طریقہ زندگی یا گویا ایک قانون جو اسلام کا ہے کہ امن کو لاگو کرنے کے لیے یا امن کو نافذ کرنے کے لیے امن کو ثابت کرنے کے لیے امن کو برقرار کرنے کے لیے وہ جنگ کر رہا ہے صرف دو چار ریال یا دو چار سو ریال کے لیے وہ جنگ نہیں کر رہا ہے بلکہ یہ کہ یہ چونکہ اللہ کے حکم کے خلاف کر رہا ہے ہم اس سے جنگ کریں گے اگر اس حالت میں وہ انتقال کر گیا اگر آپ نے کہا کہ چار سو ریال ضائع ہو جائے چار ریال ضائع ہو جائے, ہو جائے ہمیں سلامتی ملی تو آپ نے اس کو شیر بنا دیا جا کر کے کل دوسرے پر حملہ کرے گا تیسرے پر حملہ کرے گا لیکن جب پہلے ہی دن آپ نے اس کے ہاتھ پر لاٹھی ماری ڈنڈا مارا تلوار ماری وہیں اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے گا کٹ جائے گا تو پھر دوسروں پر بھی اس طرح کی, آ, کی حملے نہیں کر سکتا آ, چین والی گھڑی پہن کر نماز پڑھنے سے نماز ہوگی یا نہیں ہے. چین والی گھڑی اگر سونے کی نہیں ہے سونے کی نہیں ہے چاندی کی نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں چاندی اس حد تک صرف انگوٹھی کی شکل میں اگر ہے اس حد تک اگر چاندی ہے چین میں تو جائز ہے اگر پورا چین چاندی میں ہے تو جائز نہیں ہے اور سونے کا اگر تھوڑا بھی ہے تو وہ جائز نہیں ہے اس کے علاوہ انشاءاللہ چین پہننا یا گھڑی پہننا عام طور پر یہ نہ مروغت کے خلاف ہے نہ شریعت کے خلاف اور نے اس کو پھنسوا دیا مسلاتاً اس سے بہت کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں البتہ سونے کی گھڑی نہ ہو یا سونے کا چین نہ ہو سنا ہے کہ عمرہ اور حج صرف اپنے نام اور مردوں کے نام کیا جا سکتا ہے جی ہاں مگر طواف اپنے نام مردوں کے نام طواف اپنے نام آپ کریں لیکن مردوں کے نام صرف طواف نہیں کیا جا سکتا پورا عمرہ طواف اور صحیح اور حلق کے ساتھ یا پورا حج آپ کسی مردے کے ساتھ نام کر سکتے ہیں گھر کے گھر کے زندہ افراد اور دوست احباب کے نام کیا جا سکتا نہیں زندہ کے لیے ارگز نہیں ہے البتہ ایسے زندہ فرد کے लिए عمرہ या ہو سکتا ہے جس کی زندگی اور موت دونوں برابر ہو بے ہوش رہتا ہو اور فتو دیت دے دیا ہو ڈاکٹروں نے یہ فیصلہ دے دیا ہو کہ اب ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں تو پھر ان کی زندگی میں یا ان کو اٹھ کر کے خود نہیں بیٹھ کر کے سواری پر باخوش ہو عمرہ نہیں کر سکتے ان کی زندگی میں عمرہ یہ جا سکتا ہے کہاں تک صحیح ہے نہیں کیا جا سکتا زندہ افراد کے لیے الا ایک ہی خاص صورت میں پڑا جانا نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے اور کیا یہ مسئلہ بہت کئی بار پوچھا جا رہا ہے لیکن ہو سکتا ہے بھائی جنہوں نے پوچھا ہو وہ پہلی بار یا دوسری بار چوتھی بار دس بار جو جواب دیا گیا نہ حاضر رہ تو میں آپ کے سامنے پیارے رسول کی حدیث مبارک پڑھ جاتا ہوں اور اس کے صحت ترجمہ کی ذمہ داری کے ساتھ پیر رسول فرماتے ہیں لا سلاطا نماز نہیں ہے لا سلاد سلاد سلاد نہیں ہے لا سلاطم لمن لم بے فاتح الكتاب کتاب جس نے نہیں پڑھی سور فاتحہ یہ ہے پیر رسول کی حدیث اب وہ جس نے نہیں پڑھی چاہے وہ امام ہو یا مختی ہو یا منفرد ہو کوئی بھی ہو اس وجہ سے